اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰی ولاقت ذب اصحاب الحجر المرسلین و آتینا آیات نا فقانوان ہا مورین تخویفے دنیاویہ کا تیسرا نمونہ ہے جی قوم سمود سے اس قوم کے ملک اور شہر کا نام ہج رہے اس لیے انہیں اصحاب الحجر کہہ دیا یہ ان کی بستی کا نام ہے تقزیب کی ہجر کے رہنے والوں نے المرسلین رسولوں کی ایک رسول کی تقزیب سب رسولوں کی تقزیب ہے اس لیے المرسلین کہہ دیے وہ آتی نا ہم آیاتنا اور ہم نے عطا کی تھیں ان کو اپنی نشانیاں اونٹنی والا موئزہ اس کے علاوہ آیات توحید فکانوان ہا مورزین پس وہ رہے ان نشانیوں سے اعراض کرتے رو گردان وکانو ينحتون من الجبال جبال اور وہ تھے تراشتے پہاڑوں میں گھر آمینین پائیداری اور امن کے خیال سے یعنی پہاڑ تراش تراش کے گھر بناتے تھے <iki> ماہر سنگ تراش تھے ف آخا زت جب انہوں نے مسلسل ہماری نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے مسبہین صبح ہوتے ہم آگنان ہوں ماکان یکسیبون پھر ان کے کام نہ آئے جو وہ عمل کرتے تھے ماکانو یکسیبون منشرق ول امال الخبیسہ یا اپنے معبودوں کو شفا ماننا کہ یہ مصائب میں کام آتے ہیں کوئی کام نہ آیا وہ ما خلق نہ سماوات یہ دلیل عقلی ہے جی اجمالی اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو وما نہما اور جو کچھ زمینوں آسمان کے درمیان ہے اللہ بالحق اے لے اظہار الحق مگر سات سچ کے اور توحید اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے تو یہ کائنات کسی ہستی کے لیے اور کسی شخصیت کے لیے اللہ نے نہیں بنائی بلکہ یہ کائنات اللہ نے اپنی علوہیت پر بطور دلیل کہ لوگ اس سے استدلال کریں اللہ کی الوحیت پر وہ ان سات اللہ عتیتن تخویف اخربیہ جی اور بے شک قیامت آنے والی ہے فس فحس سف الجمیل سورت کے آخر میں جو پانچ تسلیاں ہیں اس میں یہ پہلی تسلی ہے جی پس درگزر کیجئے اسف الجمیل خوبی سے درگزر کرنا یعنی ان کی گالیاں ساشیں تدبیریں مشورے ہٹ دھرمی اس سے درگزر کیجئے بڑی خوبی کے ساتھ اچھی طرح ان ربا کا حول خلاک یہ دلیل ہے جی ان سات التی تن کی اگر یہ کہیں کہ قیامت آئے گی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے تو بے شک تیرا رب وہی ہے بنانے والا العلیم علم والا تو جو خلاق ہے جس نے زمینوں آسمان چاند ستارے سورج پہاڑ ایسی ایسی چیزیں بنا لیں کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہیں حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درگزر کیجئے اچھی طرح درگزر کرنا کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے کہ تیرا رب ہی ہم کن اور ہمادان ہے الخلاق ہم العلیم حمدان ولقد ولکد کا سبام من المسانی یہ دوسری تسلی جی ہم نے آپ کو عطا کیے سات آیتیں من مسانی بار بار پڑی جانے والی آنچ در نماز مقرر خاندہ میشبت جو نماز میں تکرار کے ساتھ پڑی جاتی ہیں شاہ عبد القادر صاحب نے مسانی کا معنی کیا وظیفہ والقرآن العظیم یعنی قرآن بڑے درجے والا حدیث میں آیا کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے جو ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے بار بار وہ پڑھی جا رہی ہیں سورت زمر کی آیت نمبر تیئیس میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشاب مثانی وہاں پورے قرآن کے بارے میں مسانی کا لفظ آیا جی متشابین ایتیں ملتی جلتی ہیں اور مسانی سے مراد ہیں کہ ان میں ایک آیت کے اندر جو کچھ کہا جاتا ہے دوسری آیت کے اندر دوسرے طبقے کا ذکر کیا جاتا ہے انل ابرار لفی نئیم انل فجار لفی ذہیم <جَحِيمٍ> یہ. یہ ہم نے پیچھے پڑا نبے عبادی انی انل غفور رحیم و وانا عذابی جی پہلے میں غفور رحیم پھر اس کے ساتھ عذابی کا ذکر اس کو مسانی کہا گیا یہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا کہ اس کا ایک نام ام قرآن بھی ہے لاتمدن تمدن نئی لفظی مانا ہوگا اپنی آنکھیں لمبی نہ کر ما ان چیزوں کی طرف متانا آتانہ جو ہم نے عطا کی ہیں ازواجن مختلف طبقے ازواجن اس کے نیچے لکھ لیں کل یہود ون والمجوس ول مجوس ول مشرقین منافقین ازواجن اے فن من القفار یہودی عیسائی مجوسی منافق مشرق منہم ان میں سے کیا چیز ان کو دی ہے دولت زمینیں مال باغات اقتدار شہرت اب آپ مانا کریں لاتم آئی کا میرے پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ ہمارے لیے بھی سبق ہے جی خاص کر کے او کے لیے یہ جو دنیا داروں کے پاس دولت ہے مال ہے کاریں ہیں کوٹیاں ہیں آرام ہے صوفے ہیں بیڈ ہیں دولت ہے عیش و نشات ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو کیوں اس لیے کہ تمہارے پاس دین کا علم ہے قرآن کا علم ہے ہوا خیر مما یجمعون تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے علماء کے لیے بھی یہ سبق ہے ولاحسن علیہم تیسری تسلی ہے جی میرے پیغمبر آپ غم نہ کھائیں ان پر یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر اتنے واضح دلائل اقلی نکلی پھر موجے پھر قرآن جیسی کتاب مانتے کیوں نہیں اس پر غم نہ کھائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے ان کے ایمان نہ لانے پر یہ داغی میں صفت ہونی چاہیے جی کہ وہ کرتا رہے کہ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں وقفز جناح کل جھکا دے اپنے بازو مومنوں کے لیے یعنی آج سے پیش آؤ مومن جو ساتھی ہیں ان کا خیال کرو اور آج سے پیش آؤ و اور میرے پیغمبر کہ ان نظیر المبین موزات کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں اور بات کو منوانا بھی میرے اختیار میں نہیں میرا کام ہے بتانا کھول کھول کے سنانا نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا کما انزلنا المختسمین یوں مانا کریں گے جی میرے پیغمبر آپ کہیں میں آگاہ کرنے والا ہوں المبین واضح دعوت کھلے لفظوں میں پہنچانے والا ہوں منوانا میرا کام نہیں ہے اگر نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا کما انزلنا المختسمین جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا تھا بانٹنے والوں پر تقسیم کرنے والوں پر الزین اجالقرآنزین وہ کون ہے المختسمین جنہوں نے کر دیا قرآن کو عزین پارا پارا الزین اجال القرآن یہ المقتسمین کی تفسیر ہے جی یہ ہے تقسیم کرنا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد سابقہ ہیں تورات انجیل اور عزین پارا پارا کرنا وہ ہے یؤمنون منو بے ہی و یک فرو بے یہ ہے پارا پارا کرنا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پارا پارا کر دیا جس کو چاہا مان لیا جس کو چاہا انکار کر دیا کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن سے مراد ہے یہی قرآن اللہ کی آخری کتاب اور عزین پارا پارا کرنے سے مراد ہے کبھی کہا یہ جادو ہے کبھی کہا یہ شاعری ہے کبھی کہا اساتیر الاولین ہے یہ, یہ ہے پارا پارا کرم کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہیں المختسمین سے وہ سولہ آدمی جنہوں نے مکے کے راستے بانٹ رکھے تھے حج کے موقع پر جب پورے علاقوں سے لوگ مکے میں آتے تو مکے میں داخل ہونے کے جتنے راستے تھے یہ ان راستوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور نبی پاک سے روکنے کی کوششیں کرتے لوگوں کو کہتے کہ یہ اس نبی کے قریب نہیں جانا یہ مجنون ہے دیوانہ ہے شاعر ہے سائر ہے گستاخ ہے بے ادب ہے المختسمین مکے کے راستے بانٹنے والے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا تھا جی پانچ آدمی تھے سولہ بھی کہا گے مختلف روایات ہیں اور قرآن کو پارا پارا کرنے سے مراد ہے کبھی کہتے ہیں شعر و شاعری ہے کبھی کہتے ہیں جادو ہے کبھی کہتے ہیں اساتی رل فاور فاوا رب بے کا تیرے رب کی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ النحم ہم نے پوچھنا ہے ان سب سے اما کانو یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں جال القرآنزین یہ, یہ جو ان کا کرتوت ہے اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھنا ہے فسدا بماتو مر اگر یہ کفار زد پہ آ لوگوں کو تیرے قریب آنے سے روک رہے ہیں تو میرے پیغمبر آپ کیا کریں فسدہ آپ کھول کے بیان کریں بما تو عمر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس مسئلے کو واضح کریں وہ عن انل مشرقین اور اعراض کیجئے مشرقین سے ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی کما انزلنا المخت سمین تخویف دنیاویا کا چوتھا نمونہ تھا جی مشرقین مکہ سے انا کفئی نا کل یہ تخویف دنیاویا کا پانچواں نمونہ ہے اور چوتھی تسلی بھی ہے ہم کافی ہیں تجھے یا ہم کافی ہیں تیری طرف سے المستین استضا کرنے والوں کو یہ مکے میں پانچ آدمی تھے جی ولید اب نے مغیرا آصب نے وائل جو آپ کے ساتھ ٹھا کرتے مخال کرتے ہنسی کرتے توہین کرتے اللہ نے پھر ان کو پکڑا ہلاک کیا الزین یج آلو ن یہ بدبخت صرف آپ کا تمسخر نہیں اڑاتے پرلے درجے کے مشرق ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود اور فسع ان قریب جان لیں گے ولاکد نعلم پانچویں تسلی جی ہم جانتے ہیں انا کا یزیک و کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں مشرے کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں مزاق بناتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں جادوگر ہے شاعر ہے مجنون ہے کزاب ہے یہ, یہ ہے بما یقول ہم جانتے ہیں یہ تسلی ہے جی بڑی تسلی اللہ کی طرف سے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو پنجابی میں اس کا معنی کیا اس میں بڑا تسلی کا انصر ہے جی ولاقد نالم انا کا یزی کو سدرک اصھا جاننے اب ان لفظوں میں بڑی تسلی ہے جی اصا ڈاڑھا جاننے ہاں ان سن کے تیرا سینا تنگ ہوندہ ہو سی یعنی ہم اس کو جان رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے فسبے بے ہم تصوی کر پاکی بول اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ یہ اس تنگی کا علاج ہے وہ کمنس ساجدین اور ر سیدا کرنے والوں میں وا بدھ کا اور عبادت کر اپنے رب کی حتہ یاتی عقل یقین یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے یقین موت کے معنی میں کچھ علماء نے یقین سے مراد نصرت الہی لی نصرت الہی جس کے ملنے کا وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی فتح آئے گی کچھ علماء نے یہ لیا لیکن نہیں الیقین سے مراد موت ہے شاہ علی اللہ صاحب نے یہی مائنا کی اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ آپ موت کا جام پی لیں اللہ قرآن دیاں سورتوں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریں رہوے مکیندہ توحید تے یہ اللہ نے جب سورت کو ختم کیا اپنی توحید پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا و بد ربا کا حتہ یا عتیا کل یقین سورت النحل پہلے اسمی ربت نامی صحاب ہجر کا حال سن لیا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تم اگر اس سے بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو تو نہل کا حال دیکھو اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو نہل شہد کی مکھی وہ کس طرح رس چوستی ہے پھلوں کا پھولوں کا کس طرح وہ اپنے چھتے کی طرف آتی ہے اور اس کے پیٹ میں سے جو چیز نکلتی ہے فی شفاول ناس اس کا حال دیکھو یہ ہو گیا جی نامی ربط اسحاب ہجر کا حال سن لیا انہوں نے ہماری توحید کا انکار کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اگر اب بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو تو نہل کا حال دیکھو اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو مانوی ربت بڑا آسان سا ہے جی سورت ہجر میں کیا دعویٰ تھا جی کیا کہا گیا مان لو ورنا عذاب آئے گا تو پشتاؤ گے مان لو ورنا عذاب آئے گا تو پشتاؤ گے اب سورت ناہل میں ترقی کر کے کہا جائے گا اب سورت نہل میں ترقی کر کے کہا جائے گا تم نے دعوی توحید کو نہ مانا اور عذاب ہی مانگتے رہے لو اب وہ عذاب آگے ہے لو اب وہ عذاب آگے ہے اب آپ مختصر طور پہ ذہن میں یہ رکھیں گے صورت ہجر کا کیا مضمون ہے جی مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا تو پھر پشتاؤ گے اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا یہ صورت ہجر کا مضمون ہے جی صورت نال کا مضمون کیا ہوگا تم نے نہ مانا نہ عذاب ہی مانگتے رہے نا لو اب عذاب آ ہے اتا امر اللہ فلا تستاجلو اس عذاب کو آیت نمبر ایک سو بارہ میں ذکر کریں گے ابتدا میں بھی ذکر کیا عطا امر اللہ سات سالوں کے لیے مشرقی نے مکہ پر کہ سالی مسلط کر دی گئی بھوک کی وجہ سے یہ باہر نکلتے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا مردار کھانے پر حتہ کے گند کھانے پر مجبور ہو گئے یہ ہے جی وہ عذاب جو سات سالوں کے لیے ان پر مسلط کیا گیا تو صورت نال کا مضمون کیا ہے ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی تم نے نہ مانا عذاب ہی مانگتے رہے لو اب عذاب آ ہے بھگتو خلاصہ جی مضامین کے اعتبار سے سورت کے دو حصے ہیں جی پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 113 تک اور دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آیت نمبر 119 تک اور آیت نمبر ایک سو انیس سے آگے چند آیتیں رہ گئی ہیں جی کیا ان ابراہیم کان امتن قانتن کان تن حنیفا پہلا حصہ شروع سے لے کے آیت نمبر ایک سو تیرہ تک دوسرا وہاں سے لے کے ایک سو انیس تک پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی میرے سوا مالک کوئی نہیں مختار کوئی نہیں عالم الغیب کوئی نہیں یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جی اس کے لیے چھ اقلی دلائل تین بار دعوے کا ذکر صورت میں تین بار دعوے کا ذکر ہوگا اور اس کے لیے چھ عقلی دلیلیں ایک دلیل نکلی اور ایک دلیل وہی دفیہ عذاب کے لیے امور سلاسہ امور سلاسا تین امر کیا شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو یہ تین امر ہیں جی جن صورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے نا جی جن صورتوں میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے ذکر ہے وہاں اللہ ان امور کو بیان کرتے ہیں اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کرو مشرقین کے دو سوالوں کے جواب جی یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جی کیا جی تین بار دعوے کا ذکر دعوے توحید اس کے لیے چھ اقلی دلائل ایک نقلی دلیل ایک دلیل وہی چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو دفعیہ عذاب کے لیے امورے ثلاسہ اور مشرقین کے دو سوالوں کے جواب دوسرے حصے میں نفی شرک فیلی اور نفی شرک فیلی میں صرف دو عنوان چار عنوان ہیں نا اس کے لیکن صرف دو عنوان تحریمات العباد اور نیازات العباد یہ صرف ان دو عنوانوں پہ گفتگو ہوگی آیت نمبر 119 تک یہ دونوں حصے مکمل ہوں گے اس کے بعد ایک دلیل نکلی از ابراہیم خلیل اللہ دونوں مضمونوں کے لیے لائی جائے گی نفی شرک اعتقادی نفی شرک فیلی اور ایک دلیل وہی دونوں دعووں کے لیے اور آخر میں طریقہ تعلیم اور تسلی لنبی بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ مقصد سورج پہنچ گیا حکم اللہ کا فلا تستاج پس تم جلدی نہ مچاؤ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے ماضی کے سیگے سے تعبیر کر دیتے ماضی کا سیگا تحقق کے لیے ابھی عذاب آیا نہیں لیکن اسے ماضی کے سیگے سے تعبیر کیا کہ اس کا آنا یقینی تھا عطا امر اللہ یہ امر اللہ کیا ہے آیت نمبر 112 میں آئے گا سالی سالیج سات سالوں کے لیے مسلط ہوئی نو وطلا پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے فلا تشرکو کو اہدن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اتا امر اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جی سبحان ہو وط کا اللہ کا عذاب آ گیا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں اس عذاب سے بچانے والا بھی کو نہیں ہوگا کیونکہ اللہ شریکوں سے کیا ہے پاک ہے یا یہ مانا ہے صبح اما عماشرکون اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو کیونکہ شرک عذاب کا سبب ہے یہ شرک عذاب کا کیا ہے سبب ہے یونزل الملائکہ کا ماضی استمراری کی جگہ مزارے جی اتارتا رہا ہے فرشتوں کو اتارتا رہا ہے فرشتوں کو برو سات روح کے شاہل اللہ صاحب نے روح کا مینا کیا جی وہی شاہ ابد القادر صاحب نے روح کا مائنا کیا بھید اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے من امرحی اپنے حکم سے الامیا شاہ من عبادی جس پر بھی چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے فرشتوں کو وہی دے کر بھیجتا تھا ان انزرو رو یہ روح کی تفسیر ہے جی ان انزرو اور انظار بمانہ اعلام ہے جی کیا منع کریں گے کہ لوگوں کو بتا دو لوگوں کو آگاہ کرو انہو لا الہ الا آنا میرے سوا کوئی الا نہیں فتقون پس مجھ ہی سے ڈرو غائبانہ خوف کھانا ہے تو مجھ ہی سے کھاؤ یہ جو لا اللہ اللہ آنا اسے روح کہا گیا اتارتا رہا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے یہی مسئلہ کائنات کی روح ہے اسی کے لیے کائنات بنی اور اسی مسئلے کی خاطر کائنات باقی ہے آپ نے سورت ہامیم مومن میں آیت نمبر پندرہ میں پڑھا یوکر روح من امرحی علا می شاہ وہاں بھی اللہ نے اسے روح قرار دیا فاد اللہ مخلسینہ لہدین پھر آپ نے ہامیم اشورا آیت نمبر باون اس میں آپ نے پڑھا کزال کا اوہنا الئی کا رو ہم امرنا اسے رو قرار دیا کہ یہ مسئلہ توحید کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ کائنات کی روح ہے یہ جو لوگ ہمارا مزاق بناتے رہتے ہیں کہ اشاعت تو توحید والوں کو اس مسئلے کے سوا کوئی بات ہی نہیں آتی توحید توحید توحید ہمیشہ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے اسے کائنات کی روح قرار دیا گیا خلق السماوات والارض پہلی اقلی دلیل ان انا او لا لا اللہ انا دعو صورت کا ذکر پہلی بار یہی دعوی ہے جی سورت کا بھی قرآن کا بھی یہی دعوی ہے دعوے توحید جس کے انکار کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے خلق السماوات والارض پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق ساتھ سچ کے اور توحید دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے جی تو اس کائنات کی تخلیق اسی مسئلے کے لیے ہوئی کہ یہ روح ہے تالا اما یوشر وہ بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے کوئی شریک نہیں ہے اس کا خلق الانسان من الفات اس نے پیدا کیا انسان کو من التفاطن ایک بوند سے نطفہ بوند مادہ حیات گندے پانی کا ایک قطرہ فائزہ ہوا خسی مبین بس اسی وقت ہو گیا جھگڑنے والا مبین برملا یا تو یہ نعمت کے طور پہ کاج کہ کترے سے بنایا اور پھر یہ بولتا ہے گفتگو کرتا ہے جھگڑتا ہے نعمت کے طور پہ کہو ایک قطرے سے بنا ہوا کیسے بولتا ہے یا مزمت کے رنگ میں کہا جی مزمت کہ پیدائش نہیں دیکھتا کہ تُو گندے پانی کے قطرے سے بنا اور پھر میری توحید کے معاملے میں جھگڑے کرتا ہے ول خلقا اور چوپایوں کو بھی اسی نے بنایا لکومفیا دفون تمہارے لیے ہے ان میں دفون گرمی حاصل کرنے کا سامان دفون گرم لباس یعنی اون اون جانوروں کی اون سے تم لباس بناتے ہو گرم و منافع اور کتنے نفع ہیں جانوروں کے وہ منہ تاکلون اور کچھ کو تم کھاتے ہو ان کا گوشت کھاتے ہو تم وہ فی جمال اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال بڑی رونق زینت ہی نتری ہوں جب شام کو پھیر کے لاتے ہو بڑی زیب و زینت ہے جب شام کو پھیر کے لاتے ہو وہی نہ اون اور جب صبح کے ٹائم چرانے لے جاتے ہو پھیر کے لے آنے کا ذکر پہلے کیا شام کا کہ جب جانوروں کو باہر لے گئے تو وہ چرتے ہیں اور خوب وہ موٹے تازے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی رونق زینت وہ دیکھنے کے لائق ہوتی وہ ہمیں لو اسکال اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ الا بلدن ان شہروں کی طرف لمتکون اوبالے گی کہ جن کی طرف تم پہنچنے والے نہیں ہو الا بشکل انفس مگر جان کی مشقت سے تو خچر گدے گھوڑے اونٹ تمہارے بوجھ جہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کہاں تک لے جاتے ہیں تم اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے جا سکتے تھے ان ربا کم بے شک تمہارا رب بڑی شفقتیں کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ول خیلا اور اسی نے بنائے گھوڑے ول بغال اور خچر و اور گدھے لے تر کبوا تاکہ تم ان پہ سواری کرو وزینتن زین تن ایجا لم تن اور انہیں بنایا رونق گھوڑے خچر تمہارے لیے زینت بھی ہے اور تم ان پر سواریاں بھی کرتے کچھ لوگوں نے تو اب گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لی وہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے اور گھوڑے کی تعظیم کر رہے ہیں گھوڑے کا ادب کر رہے ہیں اس کے سجدے کر رہے ہیں نیازیں دے رہے ہیں نظریں چڑھا رہے ہیں تو یہاں سرگودا کے ایک شیعہ عالم ہے مول محمد حسین ڈھکو اچھا عالم ہے مصنف بھی ہے کتابیں بھی لکھی ہیں اس نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوں تو یہ جتنی رسمیں ہیں ان کی ماتم میں تازیے میں ان پر اس نے رد کی ہے یہ علی اصغر کا جو پنگھوڑا نکالتی ہیں اور نکالتی بھی توائف ہیں اس پر اس نے بڑا رد کی ہے اس لا رسوم میں اس نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ ہمیں گھوڑا پرست کہتے ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم گھوڑا پرست ہیں تو اس نے کہا بھی گھوڑے کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو دوپٹے چڑھاتے ہو چادریں چڑھاتے ہو ہماری عورتیں نیازیں مانگتی ہیں منتیں مانتی ہیں بیٹے طلب کرتی ہیں تو تمہیں گھوڑا پرست نہ کہیں تو کیا کہیں تو اس نے باقاعدہ اس عنوان پر ایک کتاب لکھی اور سنا کہ وہ اہل تشیعوں میں وہابی شیعہ مشہور اہل تشیعوں میں وہابی شیعہ تو اس نے ان رسموں پر کتاب لکھی یہ گھوڑا پرستی اور یہ نظریں اور منتیں اور دوپٹے چڑھانا تو گھوڑا تو اس لیے بنا تھا کہ تم اس پہ سواری کرو قرآن کہتے ہیں لے ترکب ہوا ہم نے گھوڑا اس لیے بنایا کہ تم گھوڑے کے اوپر چڑھو سواری کرو گھوڑا اس لیے تو نہیں نہ بنایا کہ تم گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لو وہ یخ کو مالا تعالم اور پیدا کرے گا وہ وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے ہو حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یخل و مالا تعالمون پہ لکھا کہ اس سے وہ مراد ہیں چیزیں جو پہاڑوں میں ہیں سمندروں میں ہیں رہتی ہیں وہ چیزیں مراد ہیں اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے مستقبل میں اللہ وہ وہ چیزیں سواریوں کے لیے بنائے گا جن کو اب تم نہیں بانت جانتے ہو جیسے جہاز ہیں ریل گاڑیاں ہیں ٹرک ہیں بسیں ہیں کاریں وہ کست و سبیل یہ مرتب ہے دلیل پر پہلی دلیل ختم ہو رہی ہے وہ اللہ و سبیل اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ کست بمینا قاصر اور یہ راہ کون سی ہے راہ توحید و اور کچھ راہیں ٹیڑھی ہیں شرک کی راہیں وہ ٹیڑھی راہیں اور سیدھی راہ جو اللہ تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی توحید کی راہ ہے لو شا لاہ کو مجمعین اور اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو اس کے آگے کیا لکھیں گی ولا کن لے یا مقصد کیا ہے جبری ایمان منظور نہیں ڈنڈے کے زور سے منوانا مطلوب نہیں اگر ڈنڈے کے زور سے اور جبرن ایمان مطلوب ہوتا تو دھرتی پر کوئی بھی کافر نہ ہوتا آزمائش مقصود ہے سما ایمان دوسری اقلی دلیل جی وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی لکم تمہارے لئے لیے مینو شراب اس میں سے تم پیتے بھی ہو وہ مینو شجر اسی سے سبزہ اگتا ہے فی تسی جس میں تم مویشی چراتے ہو درختیں سبزہ ہے اسی پانی سے جس میں مویشی چرتے ہیں یمبے تو بھی اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی بھی زیتون بھی خجور بھی انگور بھی و من کل ثمرات ہر قسم کے میوے اس پانی کے ذریعے زمین سے باہر آ رہے ہیں ان نفیزہ لے کلاتن بے شک اس میں بڑی نشانیاں لے قومی یتفکرون ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں و سخر اور اس نے مخص مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو سورج کو اور چاند کو ون نجوم مسخر آ امرے اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے مسخر یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں ان نفیز عال کا بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اکر رکھتے ہیں وہ ما ذرا لقم فل عرضے شاہ اللہ صاحب نے تو معنی کیا مسخر کیا اللہ نے ان چیزوں کو جو اس نے تمہارے لیے پھیلائی ہیں زمین میں انہیں بھی مسخر کیا یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا اور شاہ عبد القادر نے معنی کیا اور جو کچھ بکھیرہ ہے تمہارے واسطے زمین میں مختلف الوانہ کئی رنگ کی چیزیں مثلاً انسان ہیں حیوان ہیں چرندیں پرند ہیں ہجر ہیں شجر ہیں پھل ہیں پھول ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں ان نفیزہ لے کلاتن لے کرون واہ و البارہ اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندروں کو لے تاکلو منو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے لہمن من تازہ گوشت مچھلیاں وہ تصرجو منو اور تم نکالو اس سمندر سے ہلیتن زیور تل بسونا جس کو تم پہنتے ہو وہ ترل اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو مواخیرہ فیے جو موجوں کو چیر کے جا رہی ہیں بلے تب تگو من فضلیں واؤزائدہ ہے جی تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی روزی تجارت مراد ہے جی کشتیوں کے ذریعے ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ اور ادھر کا سامان تجارت ادھر لے آؤ تجارت کرو روزی کماؤ والا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ القافل عرض اور اس نے رکھے زمین میں رواسیا بوجھ یعنی پہاڑ ان تمید کہ وہ تمہیں ایک طرف لے کے جھکنا پڑے وہ اور بنائی نہریں اور رستے لال لا لال لا کمتا دون تاکہ تم پہنچو الا مکا سے دیکھو زمین میں راستے بنائے تاکہ ان راستوں کے ذریعے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو اور ایک معنی کیا مدارک نے تاہتدون تاہتدون الت توحید یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کے سمجھ کے غور کر کے میری توحید تک پہنچو میری وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کرو وہ اور بھی بہت ساری نشانیاں مقرر کی بن نجم ہوں یا اور ستاروں کے ذریعے وہ رہ پاتے ہیں یا یوں مانا کرو بڑے بڑے نشانوں اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں علامات سے مراد ہیں جی پہاڑ چشمے درخت درختوں کے جھرمٹ راستوں پر جو علامتیں ہوتی ہیں تو ان علامتوں کے ذریعے بندہ را آسانی سے پا لیتے کسی سے پوچھو بھائی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو پھر وہ بتائے گا کہ سیدھے چلے جاؤ آگے چھوٹی سی پہاڑی آ جائے گی وہاں سے آپ نے دائیں ہو جانا ہے آگے جاؤ گے تو درختوں کا ایک جھنڈ سا آ جائے گا وہاں سے یار دائیں ہو جانا آگے جاؤ گے تو ایک ٹیلہ سا آئے گا اس ٹیلے سے یوں اتر جانا یہ ہم نے رستوں میں مختلف قسم کی نشانیاں مقرر کی اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتیں ہیں یہ جو سمندروں میں چلنے والے لوگ ہیں دریائی سفر کرنے والے لوگ ہیں بیری جہازوں پر یہ انہی ستاروں کی سمت کو دیکھ کر راستہ پاتے ہیں بلکہ پہلے زمانے میں جب سڑکیں اتنی نہیں ہوتی تھیں اور جنگل ہوتے تھے تو ذمہ دار لوگ وہ بھی ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے انہیں پہچان ہوتی تھی کہ یہ ستارہ اور یہ ستارہ اب ہمارا تو یہ علم ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے نا ستاروں کے ذریعے آفام یخ لوکو کم اللہ یخلوک دونوں دلیلوں کا سمرا کیا پس وہ ہستی یخ لوکو کل شیئن کیا وہ ہستی جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو کم لا یخلو کو شیئن اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا ایک طرح میں ہوں جس نے یہ ساری چیزیں بنائی انسان کو بنایا ایک پانی کے گندے قطرے سے آسمان کو بغیر ستونوں کے زمین کو ٹھہرایا پانی پر وہ ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکیں سورج چاند ستاروں کی منزلیں مقرر کی راستے بنائے علامتیں بنائیں نریں بنائیں سمندر بنائے اس میں کشتیاں اس میں تجارت کرتے ہو آسمان سے بارش برسائی اناج پھل پھول سبزہ درخت ایک طرف میں ہوں ایک طرف تمہارے معبود ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تزکارون سوچتے کیوں نہیں ہو اتنی بات کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر دونوں کو برابر کر دیتے ہو اللہ بھی داتا ہے حضرت علی حجویری بھی داتا ہے اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے اور بری امام بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے اللہ بھی گاؤں سے آزم ہے اور شیخ عبد القادر جی لانی وہ بھی گاؤں سے آزم ہے اللہ بھی دستگیر ہے اور وہ بھی دستگیر ہے اللہ بھی مشکل کشاں ہے حضرت علی بھی مشکل کشاں ہے تم نے برابر کر دیا وہ ان تدو نعمت اللہ اللہ نے پیچھے ساری نعمتوں کو گنا جی انسان حیوان زمینیں بارش فصلیں نہریں آگے اللہ کہتے ہیں اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو کتنی نعمتیں ہم گنے اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو لا تو سوا تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو گن نہیں سکتے ہو ان اللہ لغفور الرحیم واللہ اللہ علومات سر تیسری عقلی دلیل جی میں نے کئی مرتبہ بار بار اس بات کو بیان کیا اور یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا مرکزی نقطہ جس پر یہ سورا سارا قرآن گھوم رہا ہے کہ دعوی توحید کی دو جزیں پہلی جز متصرف اللہ ہے دوسری جز عالم الغیب اللہ ہے دوسری جز پہلی جز کی علت بھی ہے دوسری جز پہلی جز کی علت بھی ہے چونکہ عالم الغیب اللہ ہے اس لیے متصرف اور مختار بھی کون ہے اللہ ہے یہ دو جزیں ہیں جی جسے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہما کن اللہ ہے ہمادان اللہ ہے ہما کن اللہ ہے ہمادان اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں جزوں پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں جی دعوے کی دونوں جزیں اللہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں دو دلیلوں میں کس جز پر روشنی ڈالی متصرف اللہ ہے خالق مالک رازق اللہ ہے اب تیسری دلیل میں دوسری جز پر روشنی ڈالنے لگے ہیں عالم الغیب بھی کون ہے اللہ ہے واللہ و اللہ تو سرون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ ما اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے يدعون من دون اللہ سمرا سمرے دلائل اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یخلکون شعین وہ نئی پیدا کرتے کسی چیز کو یہ ہوگا جی متعلق بدلیل اول و بدلیل سانی پہلی دونوں دلیلوں کا یہی خلاصہ تھا جی انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود بنائے گئے ہیں امواتن غیرو آیا وہ مردہ ہیں زندہ نہیں مردے ہیں جن میں جی نہیں شاب القادر جن میں جی نہیں وما ما یشور ایجوبہ اور ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے یہ ہو گئی جی متعلق بدلیل سالس اس کا تعلق تیسری دلیل سے ہو گیا تیسری دلیل کیا تھی واللہ یا لو ماتو سر رونا و یہ پچھلی دلیلوں کا سمرہ ہو گیا جی میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کرتے لین یخلکو زبا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے بہم یخلقون وہ خود پیدا کیے گئے تخلیق میں وہ میرے محتاج ہیں اور جو تخلیق میں میرا محتاج ہو وہ الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے یا لات سرون و ماتول تولنون ہونا تو بڑی دور کی بات ہے عالم و ماں کانا و ما یقون ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے جنہیں اپنے حالات کی خبر نہیں اپنے جسم پہ ہونے والے تغیرات کی خبر نہیں انہیں تمہاری پکار اور تمہاری نظر و نیاز کی بھی خبر نہیں الحم ال واحد اعادہ دعویٰ جی دوسری مرتبہ دعوے کا ذکر ہو رہا ہے جی اور یہ دونوں سمروں پر متفرع ہے دو سمرے نکالے افام یخلوک و کم اللہ یخلوق ایک سمرا ولزین یدون مندون اللہ اللہ یخلکون اشیا دوسرا سمرا تو فرمایا اس سے ثابت یہ ہوا الاحکوم الاحم واحد کہ یہ الا نہیں ہے الا تمہارا ایک علا ہے یہ آیت کریمہ کریما سورت ناہل کی کون سی آیت ہے آیت نمبر بیس سورت ناہل کی آیت نمبر بیس اور اکیس اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سے مراد نیک لوگ ہیں انبیاء ہیں اولیاء ہیں بزرگان دین ہیں جن جن کی عبادت کی گئی جن جن کو پوجا گیا جن جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئیں جنہیں شفا مانا گیا جیسے حضرت عزیر ہو گئے حضرت عیسیٰ ہو گئے حضرت مریم ہو گئی حضرت ابراہیم ہو گئے حضرت اسماعیل ہو گئے حضرت علی ہو گئے حضرت حسین ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے تو یہ بزرگ انبیاء اولیاء وہی اس سے مراد ہے وما یشور ایان یباسون اس پر دلیل ہے جی و ماں نہ باسو ورنہ بتوں کے بارے میں کیسے ہو سکتی تو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے چڑھاوے ہیں پکاریں ہیں ارضیاں ہیں طواف ہیں قوالیاں ہیں دیگوں کا پکانا ہے ان کے پاس ان آیتوں کا اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں آپ نے سورت فاتر میں پڑھی و لذین تدو ن ہی مایم لکو نمن کتمیر پھر آپ نے سورت حج میں پڑھی لخلکو زبابن و لوی تم اولا آپ نے سورت یونس کی آیت نمبر اٹھائیس میں پڑھی مکان اکم ان تم و پھر آپ نے صورت آکاف کی آیت نمبر پانچ میں پڑھی ومن ازل ید اوم اللہ ملا یس تجیب و لہو اللہ یوم کیاما <الْقِيَامَة> تو وہ حضرات اس کا بس ایک جواب دے دیتے ہیں یہ بتوں کے بارے جان چھڑا لیتی کہ یہ ساری آتے بتوں کے بارے تم ان کو پکارو وہ سنتے نہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو یہ بتوں کے بارے میں اور ہم چونکہ بتوں کے پجاری نہیں ہیں ہم تو قبروں کے پجاری ہیں اور بزرگان دین کو پوچھتے ہیں تو یہ ایتے ہم پر فٹ نہیں ہوتی اور یہ اشا تو توحید و سننا والے جو ہیں یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں بتایاں آیت ساڑے تے ٹھوکن لگ گئے بھئی ہم پر فٹ کر دیتے ہیں جن آیتوں میں بتوں کا سارا مسئلہ ہے تو وہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں میں جو معاند لوگ ہیں ضدی لوگ ہیں ہٹ دھرم لوگ ہیں میں نہ مانوں وجد نہ آلے ان سے تو میں کلام ہی نہیں کرنا چاہتا میں ان لوگوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں نیٹ پر چاہے وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بریلوی مکتب فکر سے ہیں یا کسی مکتب فکر سے ہیں لیکن امانت دیانت اناوت ان کے دل میں ہے طلب ہے سمجھنا چاہتے ہیں کھلے دل کے لوگ ہیں تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سچی سچی بات کرو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کہو بت نہ پوجو نبیوں کی قبریں پوجو بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کر لو نظر و نیاز دے لو کیا آپ کی آمد کا تشریف آوری کا بے ست کا یہی مقصد تھا آپ نے یہی تعلیم دی تھی لوگوں کو کہ قبروں پر میلے لگاؤ قبروں پر جا کے نیازیں چڑھاؤ حضرت ابراہیم کی قبر ہے بیت المقدس میں نبیوں کی قبریں ہیں کیا آپ کی یہی تعلیم تھی سب منیب لوگوں کا اور شریف لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں آپ کی بے ست کی غرض یہ تھی کہ کسی غیر اللہ کو نہ پکارو مسائب مشکلات اور حاجات میں غائبانہ پکار بھی اللہ کی ہے اور نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہی تو یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے اس زمانے کے جو مشرقین تھے وہ بتوں کے پجاری تھے اور قرآن کہتا ہے کہ بتوں کو پوچھتے ہو یہ مالک نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں وہ بت پوجتے اب جس بندے سے بات کرو عوام جو اکثریت ہوتی ہے کیونکہ وہ تحقیق نہیں کرتے پڑھتے نہیں قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہے جس طرح علماء سے انہوں نے جمعے کے دن سنا تقریریں سنی بس اس طرح وہ مائل ہو گئے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کا ایک فرمان بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی حدیث کی تمام کتابوں میں آپ نے فرمایا لانت اللہ یہود ون سارا اتخو کبور امبیاہ مساجدہ اللہ کی لانت و یہودیوں پر عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدا گاہ کتنے واضح الفاظ میں میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ وہ انبیاء کی قبروں پر سجدہ ریز ہوتے تھے پھر آپ نے فرمایا الاائے کا ادا ماتھیم اور جتنے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں مجھے پتہ ہے لوگ کومنٹ کریں گے کچھ گالیاں بھی نکالیں گے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں اور نازیبا الفاظ کہنے لگ جاتی چلو یہ ان کی مرضی ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی وہ باہر نکلتا ہے لیکن جو میں آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں جو سنجیدہ لوگ ہیں شریف لوگ ہیں خدا کے لیے اس فرمان پہ غور کرو میں منت کرتا ہوں آپ کی نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اپنا اپنا حساب دینا ہے زر لفظوں پہ غور کرو جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث سے الا کا ازا ماں وہ لوگ جب فوت ہو جاتا تھا منم ان میں الرجل السالح یہ الرجل السالح کا مینا کرو جی بت رجل کا کیا میں ہے سالح کا کیا میں ہے جب فوت ہو جاتا تھا ان میں کوئی سالے آدمی بنو علا قبری ہی مسجدہ و سب روفی یہ وہ اس کی قبر کو صحیح دگا بناتے اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیتے تھے الا ایک احم شرار الخل کے اند اللہ او کا نبی او صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ یہی تھے کون رجل سالح کی قبر پہ سجدہ کرنے والے یہ کون کہہ رہا ہے میں نا آپ کے اور میرے مشفق پیغمبر جن سے ہم محبت کا دعوی کرتے ہیں یہ ان کا فرمان ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کی بیٹھکوں میں کتبے لگے ہوئے ہیں ایک بزرگ کی تصویر ہے سامنے سمندر ہے کشتی ہے ایک بوڑھی عورت ہے ہاں وہ جی؟ شیخ عبد القادر جی لانی اور اس مائی کا بیڑا یہ ہے سوروفی یہ تل کا سور اس بزرگ کی تصویریں وہاں لٹکا دینا ہم ایک اور دیکھتے ہیں کامالی سرکار بزرگ بیٹھے ہیں کا کوے ہی کوے ہیں وہ اپنے گھروں میں انہوں نے تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں بزرگوں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں. میرے سامنے قرآن ہے میں بابوز ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ہمارے میرا ایک مقتدی تھا اس کی شادی ہو گئی ایک ایسے گھرانے میں جو پیر پرست تھے یہ ہمارے سرگودا میں پیر سیال صاحب ہیں بڑے معروف گدی ہے وہ ان کے مرید تھے تو یہ جو لڑکا تھا یہ چونکہ ہمارا مقتدی ہے جمعہ ہمارے پاس پڑتا ہے انہیں بھی پتا ہے بھائی یہ ان کا مقتدی ہے وہابی ہے تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہتا ہے مولانا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے سسر کے گھر میں پیر سیال کی تصویر لٹکی ہوئی ہے تصویر اور میں نے اپنے سسر کو اس تصویر کے سامنے یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا اس تصویر کے سامنے کیا کہا تھا میرے آقا نے وہ سبور سور وہ بزرگوں کی تصویریں لٹکاتے تو یہ جو میں نے دو فرمان پیش کیے اپنے آقا سے اس میں آقا فرماتے ہیں نبیوں کی قبروں کو سیدا گا بنایا رجل سالے فوت ہوتا تو اس کی قبر کو سیدا کرتے آپ کے علماء نے آپ کو پڑھایا سمجھایا وہ بت پوجتے تھے وہ بتوں کے پجاری تھے اور میرے آقا کہتے ہیں وہ نبیوں ولیوں کی قبریں پوچھتے تھے میں نے دو حدیثیں پڑھ دی ہیں اس پر اگر کوئی بات کرنی ہے نا گالی نکال کے نہیں کرنی میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ نبیوں ولیوں کی قبریں پوچھتے تھے اور تیرا عالم کہتا ہے وہ بت پوچھتے تھے میں فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں اپنے عالم کی مان لے یا نبی پاک کی مان لے صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی تو ہے کوئی نہیں بس زبانی کرنی ہماری عادت نہیں فتوا لگانا ہماری عادت نہیں ہمارا تو کام ہے محبت بانٹنا لوگوں کو توحید سمجھانا خدا گواہ نیت یہ ہے کہ یا اللہ یہ توحید والا میٹھا میوہ توں نے ہمیں چکھایا ہے میرے اللہ جو محروم لوگ ہیں انہیں بھی یہ میٹھا میوہ چکھا دے یہ نیت ہے تو یہ کہنا کہ ان آیتوں سے بت مراد ہیں اب ایک جو ہمارے جو بندی کہلانے والے دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں مولانا سرفراز خان صاحب سفدر نے سمائے موتا میں ان آیتوں سے جان چھڑائی کیا کہہ کے کہ یہ کس کے بارے میں بتوں کے بارے میں یہ بتوں کے بارے ہاؤ لا شفاؤ نا اللہ یہ بتوں کے بارے میں تو ہمارے یہ دوست جو بندی حضرات بھی کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسا کی بھی تو عبادت ہوئی حضرتیسا کی بھی تو پکار ہوئی اور یہاں کہتے ہیں امواتن کہ جن جن کو پکارا گیا وہ تو مردے دے تو عیسیٰ مردے ہیں حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی تو فرشتے مردے ہیں فرشتے بھی زندہ ہیں تو یہاں سے پھر یہ تو مراد نہیں ہو سکتے یہاں تو امواتن غیر ہوا یہ وہ لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہیں اور اب ایک آدمی عام آدمی جب سنتا ہے نا تو وہ متاثر ہوتا ہے کہ یار گل تو ٹھیک ہے فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی فرشتوں حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی تو حضرت عیسیٰ کو آپ اموات میں نہیں سمجھتے فرشتوں کو بھی آپ اموات میں نہیں سمجھتے مرزائیوں کی بھی یہی دلیل ہے چلیے مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے دلیل وہ کہتے ہیں یہ صورت نال کی آیت نمبر اکیس ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اموات کہ وہ کیا ہے مرد غیر غیرو آیا وہ تو زندہ نہیں ہیں یہاں رول مانی نے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیا بس مزے یاد وہ لوگ غور سے سنے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی ولی مراد نہیں ورنہ تم حضرت عیسا کو اموات مانو فرشتوں کو بھی اموات مانو تم تو انہیں اموات نہیں مانتے ہو اس وقت تو حضرت تھانوی نے اور حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہما اللہ ان کی قبریں منور فرمائے کیا لکھا جی میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کروں گا آپ تفسیر عثمانی میں پڑھ لیں بیان القرآن میں پڑھ لیں اکثر گھروں میں تفسیر عثمانی موجود ہے. ابھی اٹھا لو اس آیت کو اٹھاؤ تفسیر عثمانی میں کیا لکھا ہے میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں مشرقین کے تمام معبود مراد ہیں اس آیت میں مشرقین کے تمام معبود مراد ہیں جن کو اللہ کے بغیر پکارتے ہیں سب مردے ہیں جن کو اللہ کے بغیر پکارتے ہیں سب کیا ہیں مردے ہیں خواہ من اب انہوں نے تین طبقوں میں تقسیم کیا جی ان اموات کو پہلا طبقہ خوا دوامن ہمیشہ کے لیے مردے جن میں کبھی حیات تھی نہیں جیسے بت, بت یہ دوامن مردے ان میں کبھی حیات رہی نہیں یا فی الحال ہالن جیسے فوت شدہ بزرگ چلو جی علامہ عثمانی لکھ رہے ہیں حضرت تھان لکھ رہے ہیں یا فی الحال جیسے فوت شدہ بزرگ یا معالن معالن کیا ہے انجام انجام کے لحاظ سے جیسے عیسیٰ اور ملائکہ کہ ان پر بھی ایک دن موت نے آنا ہے کیسا جواب دیا جی رول مانی نے بھی یہی لکھا جی کہ عموم المجاز مراد ہے محل موت کا موت کا محل تو حضرت تھانوی اور حضمانی نے کیا لکھا دوامن جیسے بت حالن جیسے فوت شدہ بزرگ معلن جیسے عیسیٰ اور فرشتے کہ ان پر بھی ایک دن موت نے آنا ہے حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ، یہ تو متفق علیہ بزرگ ہیں نا ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں ہم بھی انہیں بزرگ مانتے بریلوی بھی انہیں بزرگ مانتے شاہ ابد القادر صاحب کو اس آیت پہ شاہ ابد القادر صاحب نے موز القرآن میں کیا لکھا ہے شاہ ابد القادر تو پھر چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے شاہ ابد القادر صاحب نے اموات الغیر احیاء پہ لکھا شاید شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں چلیے جی شاہ عبد القادر صاحب نے یہاں فوت شدہ بزرگ مراد لیے ہیں جی ایک روایت خبر واحد المبیاؤ آہیا فی کبور احمو سلون ایک روایت خبر واحد اور خبر واحد بھی جس پہ جر ہے جس کے راوی پہ جر ہے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے لکھا ان کتابوں میں جو کتابیں انہوں نے بریلوی مکتب فکر کے خلاف لکھی تھیں ازالت الریب تبرید النوازر گلدستہ توحید دل کا سرور ان کتابوں میں مولانا سر فراز خان صاحب صفدر نے ایک اصول لکھا ذرا سنیے گا فرمایا خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری ہو تم جو خبر واحد پیش کر رہے ہو اس پہ ہے اور تم عقیدے میں پیش کرتے ہو اس پہ ہے اور مولانا سر فراز خان صاحب سفدر کیا فرماتے ہیں خبر واحد سونے کی طرح کھری اس سے بھی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی یہ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں خبر واحد جو سونے کی طرح کھری ہو اس سے بھی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی بریلویوں کے خلاف ہو تو عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی اور جب اپنی باری آئے تو پھر خبر واحد جس پہ جر ہے اس کے ذریعے اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تو ایک خبریں واحد کی بنیاد پر تم نے عقیدے کی عمارت استوار کی جبکہ قرآن اس کے مقابلے میں کہتا ہے مواتن غیر وواہ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں یہ قرآن نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی باقی یہ کہنا کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے کوئی بندہ دکھاؤ اس عقیدے والا جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہو تو کوئی بندہ ان سے پہلے دکھاؤ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا اور جو اشاعت التوحید کا نظریہ ہے اور جو مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے وہ تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اس پر تو قرآن کی عتیں دلیلیں دلیل دلائلیں حدیث میں فقہ حنفی میں وہ تو مطابق ہے قرآن و حدیث کے لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بانی دارالوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آب حیات میں جو اپنا نظریہ لکھا ہے وہ چودہ صدیوں میں کسی کا نظریہ ہے کوئی ایک عالم پیش کرو چودہ صدیوں میں کوئی پیش کرو جس نے وہ بات کہی ہو جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے کیا میں ایک آن کے لیے نہیں مانتا کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی ہو میں ایک آن کے لیے نہیں مانتا اور وہ حضرت آشا کہتی ہیں ان کپڑوں میں نبی پاک کی روح نکلی ام مومن کہتی ہیں نبی پاک کی روح کے نکلتے ٹائم جو خوشبو میں نے سونگی تھی ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگ. اتنی حدیثیں موجود ہیں صحابہ کے قول موجود ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی ہو وہ اندر ہی سمٹ گئی ہے یہ چراغ بجھا نہیں ڈھانپ دیا گیا ہے یہ چراغ بجھا نہیں ڈھانپ دیا گیا ہے یہ حضرت نوتوی نے فرمایا مانتا ہے کوئی بندہ مانو اس کو حضرت نلوتوی کی یہ بات مانو تم کبھی نہیں مانتے ہو حضرت نولتوی کی یہ بات ہمیں الزام دیتے ہو کہ تو توحید والے علمائے دیوبند کی بات نہیں مانتے فلاں عالم کی بات نہیں مانتے فلاں عالم کی بات نہیں مانتے ہمیں تو یہ تانا دیتے ہو تم حضرت ننوتوی کی بات کیوں نہیں مانتے ہو وہ تو بانی ہے دارلوم دیوبند کے حضرت ننوتوی کی بات نہ مان کر اگر تم اپنے آپ کو دیوبندی کلوا سکتے ہو تو کسی عالم کی بات کو نہ مان کے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں نکلوا سکتے یہ حضرت شعیب کی قوم کی طرح لینے کے بات اور دینے کے بات اور آپ نے کیوں رکھے ہوئے اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا وہ بھی سنو فرمایا ایسے یاد پڑتا ہے ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں چلیے جی حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں ضعیف ہیں میں اسے حیات والے مسئلے کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا چلیے جی حضرت نوتوی کہتے ہیں میں سے عقائد ضروریہ میں سے بھی نہیں سمجھتا آگے چلیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر باد ارواح شہدہ اور ارواح مومنین کا ان کے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چلیے جی حضرت ننوتوی کی یہ بات کہ شہیدوں کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جسموں سے مومنوں کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جسموں سے باب حیات میں اکثر روایتیں ضعیف ہیں تین باتیں حضرت ننوتوی نے کہیں تین روح نہیں نکلی ایک باب حیات میں اکثر روایتیں ضعیف ہیں دو مومنوں شہیدوں کی روحوں کا جسموں سے تعلق نہیں ہوتا کتنی ہو گئی تین ہم نے ایک نہیں مانی کہ روح نہیں نکلی باقی دو ہم نے مان لی ہیں تو ہم دو بندی نہیں تو سترائے نہیں منیا تین کی تین نہیں مانی حضرت نتوی کی اس کے باوجود تم دو بندی ہو ہم نے تو صرف ایک نہیں مانی فلزین البل آخرا تخویف ہے جی ما زجر بس جو لوگ نہیں ہی مان رکھتے آخرت پر لو بہم ان کرے ان کے دل انکاری ہیں کس سے انکاری ہیں من منت توحید کو تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے زجر ہے جی ان کے دل انکاری ہیں من التوحید وہ مستقبر اور وہ مغرور ہیں لا جرم حق بات یہی ہے شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا بات ہے شاہ بل اللہ کہا بے است یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں پھر ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا نا جب اس سے مخفی کوئی چیز نہیں انحو لا یوہب المستقبرین بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو ویدا کی یہ تفصیل ہے تکبر کی کیسے متکبر ہیں ویدا کی لالاہم یہ شکوہ بھی ہوگا جی شکوے کے ساتھ تخویف اخرویہ بھی ہے جی اور جب ان سے کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ماضا انزلہ ربو کم اتارا ہے تمہارے رب نے یہ قرآن کیا ہے کالو تو وہ کہتے ہیں الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کیا ہے جی لے یا تا اوزارا تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے کاملتا پورے قیامت کے دن وَمِنْ اوزار الَّذِينَ اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں یوز جِن جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا قرآن کو اساتیر الاولین کہہ کے قرآن کو اساتیر الاولین کہہ کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں اور گمراہ کیا تھا بغیر علم بغیر تحقیق کے بغیر دانش بغیر دلیل کے اللہ سا ما یا زیرون سنو برا ہے بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں قد مکر لذینہ من قبل تخویفیں دنیا بھی تحقیق فریب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے یہ تو قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں نا دگا بازی کر رہے ہیں مکر کر رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی تدبیریں کی تھیں فاط اللہ ہو پھر آیا اللہ یعنی اللہ کا عذاب اللہ کا حکم بنیا ان کی عمارتوں پر من القوا بنیادوں سے کنایا ہے مکمل تباہ کرنے سے پھر آیا اللہ کا حکم ان کی بنیاد ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے خرا الحم مسفو پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے واتا ملازاب اور آیا ان پر عذاب میں نہیں سلا یشرون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلا یہ تو دنیا کا عذاب تھا سما یومل کے عام تخویف اخروی ایج جی پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا وہ یقول اور کہے گا آئی نا شرک آئی اللہ کہاں ہیں میرے وہ شریک اللہ دینا کون تم تشا کہ تم تھے جھگڑتے کن سے مومنوں سے فی ان شریکوں کے بارے میں فیم فی, فی شان وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جی چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں ان کی کرامتیں سنایا کرتے تھے جھوٹی کرامتیں مسلمانوں سے پیغمبروں سے مبلغین سے جو تمہیں ان کی پوجا پاٹھ سے منع کیا کرتے تھے تم ان کی شانوں میں بڑے قصیدے پڑا کرتے تھے کہاں ہیں وہ کال اللہ او کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ال امبیا ول اس سے مراد اوت العلم سے امبیا ہیں جی اور وہ مومن ہیں جو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے وہ کہیں گے اس دن یعنی قیامت کے دن ان خزل اليوم بے شک رسوائی آج کے دن سو اور برائی کافرین کافروں پر پڑے گی اللہ زینہ تو تب فام کا ادخال الہی ہے جی فلا بے سمسل متقبرین تک ادخال الہی ہے جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں معلوم ہوا روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے جی فرشتے جن کی جانے فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر شرک کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے فلقب السلامہ پھر ظاہر کریں گے اطاعت ڈالیں گے اطاعت کا پیغام یا یوں میں نہ کرو تب وہ سرے تسلیم خم کرتے ہوئے کہیں گے سر جھکا کے کہیں گے ما نانا مل من منسوین ہم نہیں کیا کرتے تھے برے عمل بلا کیوں نہیں آج جھوٹ بول رہے ہو کیوں نہیں ان اللہ علی ماکن تم تعملون یقیناً اللہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو فد ابواب جہنم پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے اس میں فلا بے ایسا مسول متقبرین پس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا چلو یہ حضرت عبد اللہ ابن عباس کا جو نصیحت کی ازا سال تفصل عاللہ وزستان تفس تعین باللہ اس کا حوالہ انشاءاللہ لکھوا دیں گے جی اعتقاف کے مسائل برائے خواتین بیان فرما دیں کیا عورتیں نہیں جی عورتوں کا جو احتکاف ہے یہ گھر میں ہوگا جی مسجد میں نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں اعتقاف کرتی تھیں لیکن فرض نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں پیچھے صفیں ہوتی تھیں عورتوں کی تو اسے بنیاد بنانا ہے تو آج عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ بھی فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھیں لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ آب الاما نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنا چاہیے اس سے خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے اسی طرح اعتقاف بھی عورتوں کو گھر میں کرنا چاہیے ایک جگہ مخصوص کرنے وہاں احتکاف کریں اور اللہ سے اپنی لو لگائیں جی بس اس کے کوئی مسائل شسائل نہیں ہے بس اللہ سے لو لگائے رکھیں ملائکہ پہ بھی موت آنی ہے جب ان کا وقت ہے اس وقت ملائکہ پہ بھی موت آئے گی جی